الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيد آت من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا عادي له وأشهد أن لا جلاه إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 سب سے بدترین گناہ کفر ہے ندی رہے تو ملا رہے اوب بلّہ اور یہ دعا یاد کر لیں. ہم سب کو مانگنا چاہیے ہر ایک کو دعا پڑھنی چاہیے من القری و دئی اے اللہ ہم کو کفر سے بچا لینا اور سین سے بچا لینا اللہ اے بار بار آپ پڑھی لو آپ اللہ اود باللہ من القری و دینی. سامعین جی سننے والوں کیڑے ہوئے یار اللہ آپ کون سی دعا پڑھے کیا آپ نے قرضے کو قبر کے ساتھ ملا دیا آپ تو بنا مانگ رہے ہیں ام اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ قبر سے اور تین قرضے سے مجھے بچا لینا تو کیا آپ نے کبر دیکھے گن بڑے گناہ سے آپ نے قرضہ کو ملا دیا آن فرمایا ہاں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 وج من اللہ معنی اودی کا بچا لینا غم سے افسوس سے پریشانیوں سے بچا لینا اور آگے آپ نے فرمایا وہ امن والا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 कितनी झूठ जब भी मांगने वाला आएगा कोई, नो कोई ना कोई बहाना करेगा आपने साथ बनाया ऐसा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 اللهم اكبر للمؤمنين والأمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والجهسان وإيطاء القرباء وينهاء للفحشاء والمنكر والبكي يعدكم لعلكم تبكرون وذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ونذكر الله تعالى أكبر